فلام میم فیم ادن سو رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے لمر باد و فراہ موں وَهُوَ میش اولہ چند ہی سالوں میں سارا اختیار اللہ ہی کا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے بڑا مہربان بھی وعد اللہ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ <سؤال> یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے من وهم عن هم وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہیں اولم مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ بھلا <تصفيق> انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کر دیا اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں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 بل بہین اللہ اولم ہملہ يظلمون کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے تم کے ناکیب تلین اسبو بھی عی وکھ نو بھی حیثی پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ, الخلق ثم يعيده ثم اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے تقوم الساعة يبلس الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز مجرم لوگ نہ امید ہو جائیں گے کل شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا شور اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارش ہی نہیں ہوگا اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوضَتِ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے ان کو تو جنت میں ایسے خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوں گی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں دھر لیا جائے گا فسبحان اللہ تم سونا لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلو ہوتی ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ <تُظْهِرُون> اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تصبیح کرو اور اس وقت بھی جب تم پر زہر کا وقت آتا ہے يخرج الْحَيِّ مئی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے اور اسی طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا انخلا بشرو تشرو اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہو وَمِنْ من أَنْ خَلَقَ قل کم أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا از إِلَيْهَا وَجَعَلَ تسکن و وَرَحْمَةً اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں يَسْمَعُونَ اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہوں وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فورن نکل پڑو گے وَلَهُ مَن في السماوات كل له قانتون اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی کی ملکیت ہیں سب اسی کے حکم کے تابے ہیں وهو المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو الحكيم اور وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے حکمت والا بھی مثلاً من کم شرک تم فی سو فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِیفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رسک میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو اور تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو ہم اسی طرح دلائل ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیں بل اتبع فمن يهدي من أضل وما لهم من ناصرين لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اور ایسے لوگوں کا کوئی ہی مددگار نہیں ہوگا فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لہٰذا تم یکسو ہو اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی یہی بالکل سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ولا من فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ تم نے اسی اللہ سے لو لگا رکھی ہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں مین اللہ دینوشیا کلو ہز بری وہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے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 اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار سے لو لگا کر اسی کو پکارتے ہیں پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں کسی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ یک, آ یک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کی ناشکری کریں اچھا کچھ مزے اڑا لو پھر وہ وقت دور نہیں جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا ام انزلنا سلطانا بما كانوا به بھلا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شر کا ارتکاب کرنے کو کہتی ہو جو یہ اللہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اطرا جاتے ہیں اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتود کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں اولم يروا ان <تصفيق> <تصفيق> کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لائیں جم المفلی لہذا تم رشتے دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں وما من اموال النَّاسِ فَلَا ابو عِندَ اللَّهِ وما من تريدون فأولئك هم المضعفون اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے اور جو زکات تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم من شرکمال من من من اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اس نے تمہیں رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں زندہ کرے گا جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے کیا ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں بعض لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خوش کی اور تری میں فساد پھیلا تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے شاید وہ باز آ جائیں قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ اے پیغمبر ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ان میں سے اکثر مشرک تھے فأقم من قبل ان يأتي يوم له من يصدعون لہذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر اسی پر پڑے گا اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں نتیجہ یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہی لر امشراتی ہوں پکمحتی والی تجری الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان کے قوموں کے پاس بھیجے چناچے وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں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 اللہ ہی وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچاتا ہے تو وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ <لَمُبَلِسِين> حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نہ امید ہو رہے تھے فانظر الى رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ابذرا اللہ کے رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور اگر ہم نقصان دہ ہوا چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُمَّ الدُعَاءَ اِذَا وَاللَّو مُدْبِرِينَ غرص اے پیغمبر تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں دلومتی نسلم اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہو تم تو انہیں لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں پھر فرما بردار بن جائیں اللہ اللہ ذی خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف و يخلق ما يشاء وهو اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیقی ابتدا کمزوری سے کی پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے قدرت بھی کامل وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةَ كَذَلِكَ كَانُوا يُعْفَكُونَ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے اسی طرح دنیا میں بھی وہ آندھے چلا کرتے تھے کم کو چال جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے فَيَوْمَئِذِ يَنفعُ الَّذِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضی دور کرو وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ تم اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں اور اے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں بالکل غلط کار ہو اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے فصبر ان وعد لہذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ